السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدن عبده صلوات الله و سلام علیه و علی الہ و علی صحابہ و بنیت دع بہدی و استنٰی بسنته الیوم الدین و بعد معزز ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے جو سلسلہ ایک سال پہلے شروع کیا گیا تھا الحمدللہ بدستور جاری ہے اور قائم ہے اور کتاب الجامع جو بلغ المرام کا آخری باب ہے جس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق اور آداب سے متعلق بہت ساری حدیثوں کو اکٹھا جمع کر دیا ہے ان حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اللہ کا شکر احسان ہے الحمد للہ اور ہمارے معززت مہمان شیخ محترم حضرت الشیخ ابو زید ضمیر حبیض اللہ تشریف فرما ہیں اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العامین ہمارے اخلاق کے اندر بلندی عطا فرمائے اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے توحید و سنت پر قائم رکھے اور سرف صن کے عقید و منہج پر قائم رکھے امین رب العالمین میں پھر دوبارہ شیخ محترم سے مزارش کرتا ہوں کہ شیخ مردرس کا آغاز فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں علم و عمل و برکتہ فرمائے اور ہمیں ان سے زیاد زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا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 قابل تبارک مختار احمد مدنی حافظ اللہ موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائی اور نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے حاجات بھی رکھی ان حاجات کی تکمیل کے لیے ان حاجات کے حصول کے لیے انسان کے لیے اسباب پیدا کیے اس کو بہترین جسم دیا اور خارجی طور پر بھی بہت سارے وسائل اس کے لیے پیدا کیے لیکن ان تمام اسباب صلاحیتوں اور وسائل کے باوجود انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اگر اللہ تعالی اس کے لیے خیر کا فیصلہ نہ کرے تو یہ ساری صلاحیتیں سارے وسائل سارے اسباب بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتے ہیں بلکہ یہی چیزیں اس کے لیے وبال بن سکتی ہیں لہذا اپنے مقصود اور مطلوب کو پانے کے لیے جہاں انسان کو اپنے وسائل کو استعمال کرنا ضروری ہے وہی یہ ضروری ہے بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنے بلکہ بعض اوقات تو اسباب کی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالی سے مانگ لینا چیزوں کو دلا دیتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی نبی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے مختلف مراحل میں انہیں ضرورت پڑی وسائل ان کے پاس نہیں تھے اللہ رب العالمین سے مانگ کر انہوں نے اپنے مسائل کو حل کرایا بلکہ اولاد جیسی نعمت جو بڑھاپے میں نہیں ملتی ہے انبیاء نے اللہ تعالی سے اپنے حال کا شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز حاصل کی جو عموماً انسان کو اس عمر میں نہیں ملتی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں پکارنا چاہیے اس سے مانگنا چاہیے اسے سے دعا کرنی چاہیے حافظ حجرانی رحم اللہ کی کتاب کتاب الجا بلغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس کا آخری باب باب الکری اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت ہی یعنی اخیر کے حصے میں ہیں اور یہ حصہ مکمل ہونے کے قریب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کی تکمیل کو آسان کرے ممکن بنائیں اور واقعی اس کو ہمارے لیے مفید بنائیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں پچھلے درس میں ہم نے جو حدیث شروع کی تھی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی حدیث ہے وانب ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم یقن رسول اللہ, صلی اللہ, وسلم يدعو يصبح. ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ شام کرتے یا صبح کرتے تو آپ ان کلمات کے پڑھنے کا ہمیشہ اہتمام کرتے انہیں ترک نہیں کرتے وہ کلمات کیا ہیں اللہ اس الکلافیہ دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہ مستی و عامن اراطی و فدنی خلفی وانش وانشیم علی و امن فوقی و اعودمتی کاخرجہنس و ابن ماجا و صحاحب الحاک یہ جو دعا ہے اس کو امام النسعب اور ماجاحکم نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہم نے دیکھا کہ سنن ابی داود کی روایت میں قدرے فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. اور اس کے الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس رمضان سے پہلے بہت کم رہ گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ ان احادیث کو دعاؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ابود کے الفاظ ہیں اللہ اسلعافی دنیا وال میں سے عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہمینی اسألوک العفو والعفیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی علامت اس سے اور عافیت دونوں کا مطالبہ کرتا ہوں اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں اور اپنے مال کے سلسلے میں اللہمسترعوراتی و آمن و وامن اروعاتی اے اللہ میری چھپانے کی چیزوں کو چھپا دے اور مجھے خوف سے امن نصیب کر امان دے دے اللہ محفظنی محفد نے حفاظت کر سامنے سے میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے وان یمینی میرے دائیں سے اور میری بائیں جانب سے وہ من فوقی اور میرے اوپر سے بھی وہ اعود بتی کا اللہ میں تیری عظمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچا لے کہ میں نیچے سے نیچے کی جانب سے اچھک لیا جاؤں پکڑ لیا جاؤں عذاب مجھے آئے یا مصیبت مجھ پر آئے اس سے تو میری حفاظت فرما امام ابو داود نے اس سے اپنی سنن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چوہتر سیون اور یہ حدیث صحیح ہے اس کے معنی کیا ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث میں جیسا کہ مذکور ہے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے شیخ الابانی کہتے ہیں ادکار المسا بادر و ادکار الصباح بعد الفجر جو شام کے ازکار ہیں وہ عصر کے بعد کیے جائیں اور صبح کے جو اذکار ہیں وہ فجر کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد یعنی نماز فجر کے بعد کیے جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے جو صبح شام کے اذکار کا ہے بعد علماء نے ظہر کے بعد سے بھی مسا کو ذکر کیا ہے اور اس کا وقت چلا جاتا ہے مغرب کے بعد تک ایشا تک بھی تو شام کا وقت بہت یعنی وسیع ہے اور اس کے لیے علمان کے مختلف اقوال ہیں لیکن چونکہ اذکار کے اوقات میں سے خاص طور سے زیادہ تر طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس کے پہلے یہ اذکار خاص طور سے آئے ہیں تو یہی وس اثر کا وقت ہے اور فجر کا وقت ہے اللہمہ انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخر اے اللہ میں تُس سے مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت سے مراد کیا ہے ملہ علی القاری کہتے ہیں اے السلامت من العافات الدینیہ والحادثات الدنیویہ کہ آدمی عافیت مانگے تو کس چیز سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر قسم کے عذاب سے مصیبت سے دین میں عافت سے اور دنیا میں حادثات سے دین میں آفت انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے یا اعمال کے اعتبار سے منہج کے اعتبار سے بدعات میں مبتلا ہو جائے یا اسی طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو تو دینی بگاڑ سے اللہ مجھ کو بچا لے تو اس میں مجھے عافیت دے دے میرے دین کو سلامت رکھ یہ سلامتی ہے اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے بھی سلامتی ہے کہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو سیلاب اور طوفان کی صورت میں ہو ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہو تو جان اور مال اور اقریبا کے اعتبار سے جو عادثات اور بلائے اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ مجھے ان سے سلامتی دے دے تو اس میں یہ دو چیزیں ہیں سلامتی آفیت ان دونوں چیزوں سے اور دنیا اور آخرت دونوں میں دنیا میں بھی محفوظ رکھ اور آخرت میں بھی بچا لے اسی طرح سے ہے اللہ ولافیہ فی دینی و دنیا و آہلی و مالی یہ گویا کہ اس کی توضیح مزید ہے مزید اور ایک اعتبار سے تکرار تو نہیں لیکن اس میں اور حلا کے بات کہی گئی ہے اور اس کو بڑھا کے اور وسعت کے ساتھ بات کہی گئی کہ اللہ میں تج سے عفو اور عافیت دونوں مانگتا ہوں پچھلی دعا میں پچھلے حصے میں ٹکڑے میں صرف عافیت کا ذکر تھا لیکن اب آفو کا بھی ذکر ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفو اور عافیت میں فرق کیا ہے؟ ملالی القاری کہتے ہیں اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں اللہم انی اسألوک العفو اے التجاوز عن الذنوب والعافیہ اے السلامت من العیوب بہت پیارے انداز میں انہوں نے کہا کہ عفو کا مطلب ہے التجاوز عن الذنوب یعنی میرے گناہوں سے درگزر کا معاملہ کرنے میری میری خطاؤں پر گناہوں پر کوتاہیوں پر اللہ تو میری پکڑ نہ کرا مجھے سزا نہ دے اور دوسری چیز وس, اور کہا کہ آفیت مانگتا ہوں وہ سلامت امن العیوب یعنی عیوب سے مجھے سلامت رکھ مال کا عیب مال کی قلت یا جسمانی اعتبار سے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, یا کچھ اس طرح کا عیب یا کسی اور اعتبار سے دینی اعتبار سے عیب کہ انسان کے اخلاق کا بگاڑ عقید اور منہج کا بگاڑ تو سارے عیوب سے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہو دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، ان سارے عیوب سے مجھے آفیت دے دے تو آفو جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس کے برے نتائج سے اللہ مجھ کو بچا مجھے سزا مت دے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور آفیت جو بھی فیصلے اللہ کے کائنات میں ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے انسان کو جو غرر پہنچتا ہے تو اللہ مجھے اس نقصان سے تکلیف سے بچا لے ان عیوب سے بچا لے اسی طرح سے اللہ مستر اوراتی و امین روعاتی او رح اور روعات اورات اور روعات ان دونوں میں کیا فرق ہے یا کیا اس کے کی معنی ہے اورات کے بارے میں علامہ طیبی کہتے ہیں جم عور یہ او کی جمع ہے وہ اراد اکا یوستح امین ہو وہ یسوع صاحب ہو یسو صاحب ہو ایندا اوراد سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ظاہر ہونے پر انسان شرمسار ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے چاہے وہ جسم کا حصہ ہو یا اس کی غلطیاں ہوں لوگوں کے سامنے جب وہ آتی ہیں تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں جن کو چھپا رہنا بندہ پسند کرتا ہے جن کا ظاہر ہونا لوگوں کے سامنے پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ وہ ساری چیزیں میری چھپانے کی چھپا دے چاہے وہ جسم کے حصے ہوں کوتاحیاں ہوں اور کہتے ہیں وہ یسو صاحب ہو آدمی کو برا لگتا ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے یا دکھائی دے وہ روایت جم عوری الفضا وہ اللہ جہاں جہاں سے مجھ کو خدشات ہیں جہاں جہاں سے مجھ کو لگتا ہے کہ کچھ نقصان ہوگا ڈر ہے مجھے اللہ ان سارے معاملات میں مجھے امن و امان دے دے یعنی عزت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے میرے عیوب کو چھپا دیں تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں شرمندہ ہونے کا موقع نہ آئے اور دوسرے یہ کہ میں جن جن چیزوں سے ڈرتا ہوں اللہ ان معاملات میں مجھے امن و امان اور چین سکون نصیب کر دے یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں آپ دیکھیں گناہوں سے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دنوئے مسائل سے دنیوی معاملات سے اور دینی مسائل سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ہے وہ فبنی من بینی یا دئی و من خلفی اللہ سامنے سے پیچھے سے میرے میری حفاظت کر وہاں یمینی وان شمالی و منفوقی دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے ہر جانب سے میری حفاظت کر وہت ہی اور اللہ تیری عظمت کے وسیلے سے میں تج سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچا لے کہ کہیں نیچے کی جانب سے میں اچک نہ لیا جاؤں اللہ ثنانی فرماتے ہیں وسا اللہ الحم جمے بن ج... بندے نے اس دعا میں اللہ تعالی سے جمع جہات میں سے کتنی سمتیں ہیں سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بچا کیا تو ان ساری جانبوں سے اللہ میری حفاظت کر کہتے کے کہ لیے کہ بندہ اپنے جو دشمن ہیں چاہے وہ دشمن شیاطین میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں ان سارے دشمنوں کے اندر ان کے درمیان گھرا ہوا ہے جیسے ایک بکری بھیڑیوں کے درمیان گھری ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کا انتظام نہ ہو تو اس کے اپنے پاس اس کے دفاع کے لیے حفاظت کے لیے کوئی قوت نہیں ہے وہ خصل اشتیاد ان اختیا من تحتی ہی آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزوں میں دعا ملتی آپ کو کہ اللہ میں تیری پناہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں سے میرے بائیں سے اور اوپر سے لیکن خاص کر کے اخیر میں ذکر کیا وہ اعودب عظمت ہی اللہ کی عظمت کا وسیلہ واسطہ لے کر اللہ سے مانگا کیا نیچے کی جانب سے اللہ میں اچک لیا جاؤں عذاب مجھ پر آ جائے اس سے میری حفاظت کر خاص طور سے عظمت کا وسیلہ نیچے کی جانب سے عذاب سے کیوں کیا گیا کہتے ہیں وہ قسطمتی نیچے کی جانب سے اچک لے جانے پکڑ لے جانے کے تعلق سے اللہ کی عظمت کا وسیلہ لگا کر اللہ سے پناہ مانگی گئی کیوں اللہ کی پناہ کیوں مانگی لے انل اخذ اخبش خفیت سن اس لیے عربی زبان میں اختیال کہتے ہیں کہ اچانک اور چپکے سے خفیہ طریقے سے انسان کے اوپر عذاب آ جائے اور پکڑ لیا جائے وہ ہوا کماسن اللہ تعالی بار <بِقَارُونَ> یہ مثال کے طور پر جیسے کہ زمین کا دھسنا ہوتا ہے زمین دھس جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قارون کے معاملے میں کیا اوبل غرقی کماسن آب <بِفِرْعَونَ> یا پھر غرق کا معاملہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غرق ڈبو کر فرعون کو سزا دی پل کلو اختیار یہ ساری چیزیں نیچے کی جانب سے انسان کو اللہ کی طرف سے دبوش لیا جانا پکڑ لیا جانا اور سزا دینا ہے تو اللہ دھنسا کر یا ڈبو کر مجھ کو مت سزا دے اور اس طرح کے عذاب سے میری حفاظت کر اور نیچے کی جانب سے انسان کا بعض اوقات ذہن نہیں ہوتا اور وہ کچھ کر نہیں پاتا اپنے لیے تو یہ بات سب السلام میں علامہ سنانی نے کہی ہے تو اس دعا میں بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی ہے اور دنیا اور آخرت میں جو بھی مصیبتیں ہیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے تو یہ بہت پیاری دعا ہے جو ہم اپنی دعا میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں خاص طور سے صبح اور شام کے لیے یہ ذکر آیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر بیس حدیث کے الفاظ ہیں ابن حجر الحمہ اللہ فرماتے ہیں جمیک اخرجہ مسلم کہتے ہیں کہ عبد اللہ ابن رد اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہتے تھے کیا اللہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے نعمتوں کے زوال سے تحول عافیتک اور تیری عافیت کے بدل جانے سے کہ عافیت بدل کر اس کی جگہ مصیبت آ جائے وہ فج نقمتک اور اچانک تیری پکڑ کے آ جانے سے وہ جمی سختک اور تیری ساری ناراضگی سے تیرے غصے سے تیری ناپسندیدگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ بھی یعنی استعدہ اس کو کہتے ہیں جن دعاؤں میں آؤ دع آتا ہے اسے استعادہ کہتے ہیں استعدہ کا مطلب ہے ایک انسان اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ کسی شر سے اسے بچا دے چاہے وہ شر ظاہری ہو یا باطنی دینی ہو یا دنیاوی دنیاوی ہو یا اخروی تو انسان کا کسی شر سے اللہ کی پناہ مانگنا اس کو استعادہ کہتے ہیں اور استعادہ عبادات میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہی سے استعادہ کرنا چاہیے خصوصاً ان چیزوں میں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سو اس پر کوئی قادر نہیں ہے جیسے ڈوبنے والا آدمی کنارے پر کھڑے آدمی کو اگر پکارے بچانے کے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہ شرک ہو جائے گا لیکن ایک آدمی ڈوبنے والا شیخ عبد القادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارے تو یہ شرک ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کو مدد کے لیے پکارا جائے تو یہاں پر یاد رکھے کہ استعدہ صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے اس حدیث میں کیا مانگا گیا ہے اس دعا میں کیا چیز ہے اللہ کم انواء علی نعمت و تحو العافیت اے اللہ میں تری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے نعمت کا زوال یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں چاہے وہ دینی نعمت ہو یا دنیاوی وہ ہم سے چھین جائے وہ زائل ہو جائے وہ ختم ہو جائے کہ ایک انسان جو چیز اس کے پاس تھی اس کے پاس مال تھا اس کے پاس صحت تھی اس کے پاس اور بھی نعمتیں دنیا کی تھیں وہ نعمتیں چلی جائیں ختم ہو جائیں تحول کس کو کہتے ہیں تحول کہتے ہیں ایک چیز جا کر اس کی زد آ جائے تحول یا آفیت ایک آفیت چلی جائے اور اس کی بجائے انسان پر مصیبت آ جائے تو زوال کہتے ہیں کسی چیز کا چلا جانا اور تحول کہتے ہیں وہ جا کر دوسری آئے تو ان دونوں چیزوں کو یہاں کہا گیا کہ اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے بھی میری حفاظت کر کے میری نعمتیں ختم ہو جائیں یا پھر عافیت بدل کے اس کی جگہ مصیبت آ جائے ان دونوں چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کا زوال عموماً انسان کے برے اعمال سے ہوتا ہے کبھی آزمائش کے طور پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی حالت سے بری حالت میں ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ و نقص امن الموال و ثمورات تو نقص جو ہوتا ہے یا نعمتیں دنیا سے انسان سے چھین لی جاتی ہیں بعض اوقات وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے لیکن اکثر وہ انسان کے لیے سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الفال آیت نمبر ترپن ہے اللہ تعالی فرماتے اس لیے کہ اللہ تعالی کسی قوم پر نعمتیں ڈال دینے کے بعد انہیں نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان پر نعمتیں نچھاور کرنے کے بعد اللہ تعالی ان نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے ان کے حال کو بدلتا نہیں کہ نعمتوں والے حال سے انہیں مصیبت والے حال میں ڈال دے حت روما بھی انفوسی ہیں یہاں تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ ہیں اپنی ذات اور اپنی اپنے آپ کو نہ بدلیں جب وہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں یعنی اچھے حال سے برے حال میں چلے جاتے ہیں اللہ والے بننے کی بجائے شیطان والے بن جاتے ہیں دینداری سے وہ تقوا سے وہ گناہوں میں فصق و فجور میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فیصلے بھی ان کے لیے سختی والے کر دیتا ہے اور نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا سمیم ایسا کیوں کرتا ہے اللہ سننے والا دیکھنے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے ان کے اقوال کو سنتا ہے ان کے احوال کو جانتا ہے ان کی نیتوں کو جانتا ہے ان کے حال کو جانتا ہے, ان کے مال کو جانتا ہے تو اللہ رب العالمین اکثر اوقات بندوں کے برے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں تو ہوتی ہے لیکن دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبت ڈال دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے کبھی یہ دنیا میں خیر بھی ہوتی ہے کہ انسان جو مصیبت آتی ہے اور واقعی وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پھر سے دوڑتا ہے توبہ استفار کر کے اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا زوال بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی آتا ہے تو یہاں جو پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ انحم ایک اعتبار سے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ ان اسباب سے بھی بچا ان برائیوں سے بچا جن کی وجہ سے تو ہم سے نعمتیں چھین لیتا ہے اور آفیت کو مصیبت میں بدل دیتا ہے کیا آسمان سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا آتی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ساری چیزوں سے بھی بچا جو تیری آفیت کے تحول اور تیری نعمتوں کے زوال کا سبب بنے تو انجام سے بھی پنا ہے اور اس کے اسباب سے بھی پنا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ فج اتنکتق روایتوں فجا اتھ نکمت ہے تو دونوں اعتبار سے روایت میں آتا ہے یہ کیا ہے فج کا معنی ہوتا ہے اچانک اور نقمہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے عمل کا انجام اس کے برے عمل کی سزا تو مراد یہ ہوئی یہاں پر کہ اللہ اچانک سزا سے پکڑ لینے سے میری حفاظت کر بعض اوقات انسان پر مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو گیا کچھ پریشانی آ گئی برے حالات آ رہے ہیں انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ اور پھر وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں شکایت کرنے کی بجائے اپنے حال کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو متحم کرتا ہے کہیں مجھ سے کوئی کوتاحی ہو رہی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے چاہے نہ ہو چاہے اللہ کی آزمائش ہو لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاحی ہو رہی ہے تو اللہ سے استفار کرتا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذاب ایسا آتا ہے کہ اچانک آتا ہے اور انسان اس عذاب میں ختم ہو جاتا ہے اس کو توبہ کا اصلاح کا موقع بھی نہیں مل پاتا ہے اصلاح تو بہت دور کی بات توبہ اور استغفار کا بھی موقع نہیں ملتا ہے تو اس طرح سے اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جانا یہ اچھا نہیں ہے اسی لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ اللہ اسے سزا مت دینا کہ اچانک ہلاکت آ جائے وہ فج اتی نکمچ کہ تیری اچانک سزا سے بچا گیا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے پلما دکھ پت نہ بک اللہ کا اللہ کی سنت کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب پچھلی قوموں کا حال یہ ہوا کہ جب وہ بگاڑ میں پڑ گئے ما نسو ما بھی جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی انبیاء نے جو واضح نصیحت کی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلاوے میں ڈال دیا پتہ نہ علیہم ابوا بک الشئی ہم نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں خوب عطا کیا ان کو دنیا کی نعمتیں عطا کی غفلت اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت اور حق کا انکار کیا اعراض کیا اس سے لا پروائی برتی ہم نے ہر قسم کے دروازے خیر کے یعنی نعمتوں کے ان پر کھول دی ہے حق کا ادا فری ہو بیما اتوں یہاں تک کہ جب وہ مگن ہو گئے ان نعمتوں میں جو انہیں دی گئی تھی خرد نہ اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں دبوچ لیا فائدہ ہوں مبلی تو بالکل نا امید اور مایوس ہو کر رہ گئے اب کوئی راستہ نہیں بچاؤ گا پکڑے گئے یہ سورہ الانعام آیت نمبر چوالیس میں ہے یعنی جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے حق سے اعراض کا معاملہ کیا اوائڈ کیا نظر انداز کیا لا پرواہ ہو گئے سنی ان سنی کر دی ہم نے نعمتیں عطا کی نعمت عطا کی تو نعمتوں میں اور زیادہ مگن ہو گئے اور زیادہ بے فکری ان کی بڑھ گئی جب وہ غافل ہو گئے تو اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے راستہ بچاؤ کا نہیں رہا اتنے غافل ہو چکے تھے کہ بچاؤ کی کوئی صورت اور امید نہ رہی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی عذاب آتا ہے کہ بعض اوقات گنا انسان کرتا ہے اور پھر نعمتیں ملتی ہیں اور زیادہ تیزی سے ان گناہوں کی طرف دوڑنے لگتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اچانک سزا آتی ہے اور پھر اس کے لیے رجوع ممکن نہیں رہتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دعا میں یہ کہا گیا کہ اللہ اچانک پکڑ سے بچا لے اچانک سزا سے بچا لے وہ جمی ایسا اور ایک ٹکڑا کیا ہے وہ جمی ایسا اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے بچا یعنی اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کوئی بھی کام ایسا ہم سے نہ ہو جس سے تو ناراض ہو تیری ہر قسم کی ناراضگی سے ہم کو بچا لے شیخ شمس الحک عظیم آبادی کہتے ہیں وہ جمی ثقافک یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ ان تمام اسباب سے بچا جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان تمام صورتوں سے بچا کہ تو ناراض ہونے کے بعد جن سے سزا دیتا ہے کبھی طوفان کے ذریعے سے کبھی ززروں کے ذریعے سے کبھی کسی اور ذریعے سے تو عذاب دیتا ہے تو تیری تیرے غصے کی جو آثار ہیں اس کی جو نتائج ہیں اللہ ان تمام سے بچا اور خود اللہ کے غصے سے بھی بچنے کی اس میں دعا ہے کہ اللہ بندے سے ناراض ہو سزا دے نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض اس سے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو اللہ ان تمام چیزوں سے بچا کہ جن کے ذریعے سے یعنی جو کر کے میں تجھ کو ناراض کروں اللہ مجھے بچا تیری ناراضگی سے بچا اس کے اواقف سے بچا اس کے نتائج سے بچا تو اس دعا میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں یہ بھی بہت پیاری دعا ہے جس میں ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے زوال اور برے حالات سے بھی پناہ مانگ کتنی ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں مصیبتیں آدمی اگر اس طرح کی دعائیں کرے تو اس کے لیے بہت ممکن ہے اللہ اس کی دعا قبول کر کے اسے محفوظ کر دے آئیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا ہم تیز جا رہے ہیں اس لیے معذرت چاہوں گا اس لیے کہ بہت زیادہ تفصیل ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو اب کتاب کو رمضان سے پہلے ختم کرنا ہے تو کچھ حدیث حقیق کی رہ گئی انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر لیں گے درمیان میں کچھ چھٹیاں بھی ہونے والی اس لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں آگے حدیث نمبر اکیس ہم دیکھیں گے اور ویسے بھی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور بہت ساری باتوں کی تفصیل پیشلے دروس میں بھی گزر چکی ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے حدیث نمبر اکیس میں یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدین وغلبت العدوی وشماتت الاعداء روس و صحاح الحاق ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہتے تھے یعنی بطور دعا آپ یہ کلمات پڑھتے تھے یہ کلمات کہتے تھے اللہ اعود بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری حفاظت میں آتا ہوں میں سے حفاظت کا مطالبہ کرتا ہوں اللہ بوجھ سے قرض سے مغلوب غلبل ادوم دشمن سے مغلوب ہو جانے سے دشمن میرا مجھ پر غالب آ جائے قابو پا جائے اس سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں وہ شمع آدا اور میرے دشمن میری ناکامی پر مصیبت پر خوش ہوں دشمنوں کی خوشی سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں امام النسی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے پہلا حصہ کیا تین باتیں اس میں ہیں نمبر ایک اللہم انی بکا من غلبت الدین اے غلط میں قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایک انسان قرض اس کے اوپر ایسا ہو جائے کہ پھر قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اور قرض جو ہے اس کے لیے ایک قرض دوسرا قرض تیسرا قرض بڑھتا چلا جائے تو ایسا انسان کے لیے ادائیگی کی صورت مشکل ہو اور محتاجی بڑھتی چلی جائے اور وہ مقروض رہے اور اس کے بوجھ کے نیچے دبنے لگے تو الہ مجھ پر قرض غالب آ جائے میری کوششیں اس کو ادا کرنے کی یا اس سے باہر نکلنے کی اور میری اپنی حجات کو پورا کرنے کی اور اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے بھی جو میں کوشش کروں میں نہیں کر پاؤں اور میرے جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھ پر قابو پانے لگے غالب آنے لگے مجھے ذلیل کرنے لگے مجھے ستانے لگے ساری صورتیں اس کی ہے اللہ اود کمن غلطین میں قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ جو ہے یہ رات کی فکر اور دن کی ذلت ہے قرض کا بوجھ کیا ہے ہم مم بل وزل بن کہ رات میں آدمی فکر میں اس کو نیند نہیں آتی کہ قرض مجھ کو ادا کرنا ہے اور دن میں ملاقات جب ہو جاتی ہے قرض طلب کرنے والے اس کو زلیل کرتے ہیں تو دن کی ذلت اور رات کی فکر ہے یہ نیند حرام ہو جاتی ہے آدمی کی قرض میں ڈوبا آدمی پریشان ہوتا ہے جبکہ مطالبہ کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہم انی بکا من اللہ الدین پھر دوسری چیز کیا ہے وہ العدو دشمن مجھ پر غالب آ جائے قرض کا بوجھ اور غلبہ الگ چیز ہے اپنوں سے بھی قرض لے سکتا ہے آدمی ضروری کہ دشمن ہو اور مطالبہ کر رہے ہوں چاہے وہ نرمی سے کیوں نہ ہو لیکن آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے لیکن کبھی دشمن بھی اس کے ہوتے ہیں اور قرض کا کوئی تعلق نہیں پڑوسی ہے کوئی رشتہ داروں میں سے ہے کوئی دینی اعتبار سے دشمن ہے کوئی تجارت کا دشمن ہے کوئی کسی اور اعتبار سے دشمن ہے کوئی سیاسی دشمن ہے تو دشمن غالب آ جائے یعنی وہ جو ترکیبیں کرے ان ترکیبوں سے جو غرض ہم کو پہنچنا ہے وہ پہنچنے لگے تو اس کی چاہت پوری ہونے لگے اس کی سازشیں کامیاب ہونے لگے اللہ اس سے میری حفاظت کرا غلط العدو سے میری حفاظت کر شیخ امن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کالو منسر رہتے کہ کوئی آدمی اگر آپ کی تکلیف سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کی خوشی سے اس کو غم ہوتا ہے تو آپ کا دشمن ہے آپ کا دشمن کون ہے کیسے پہچانے آپ کہ آپ کی تکلیف سے اسے خوشی ہوتی ہے اور آپ کے یعنی آپ کی خوشی سے اس کو غم ہوتا ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو آپ کا دشمن ہے تو دشمن کی صفت میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور جب اس کی خوشی دیکھتا ہے آدمی اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ذلت ہوتی ہے یہ مغلوبیت ہوتی ہے تو یہ, یہ انسان کو اس سے دکھ ہوتا ہے کہ اس کے دشمن ہنس رہے ہیں اور اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں اور اس کے برے حالات میں اس کو تانا دے رہے ہوں تو اللہ ایسے حالات سے بچا تو اس لیے کیا کہا وہ شمع تیسری چیز کیا ہے شمع امام النوی کہتے ہیں وہ یا شمعی بی بلی یتین تنظیر کہتے ہیں کہ شمعۃ یہ ہے کہ جب کسی پر دشمن پر یعنی کسی کے دشمن پر بلا نازل ہو تو وہ دشمن جو ہے اپنے دشمن کی تکلیف پر خوشی منا ہے کہ آپ بیمار ہو اور کوئی آدمی خوشی منا رہا ہو آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہو اور آپ کے غم پر وہ خوشی منا رہا ہو آپ کا نقصان تجارت کا وہ خوشی منا رہا ہو آپ کی ذلت ہو رہی ہو اور آپ وہ خوشی منا رہا ہو تو اللہ ایسا بچا کہ میرے دشمن میری مصیبت پر خوشی منا ہے اللہ سے بچا آپ دیکھیں یہ جموزہ علیہ سلاب نے واپس جب لوٹے اور دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ ہوئے کہ میں تم کو چھوڑ کے گیا تھا سنبھالنے کے لیے اور سر کے بال اور ڈاڑی پکڑ کے گھسیٹنے لگے کیا میں نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی ان کا خیال رکھنا اس وقت نے ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا پلاشی ایک سو پچاس کہ بھائی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاشم ادی الدا میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے آپ میری داڑھی پکڑ کے آپ کھینچ رہے مجھ کو ڈانٹ پٹ کر رہے میرے بال پکڑ کے مجھ کو کھینچ رہے آپ مجھ کو ایسا کر رہے دشمن جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوگا تو میرے ساتھ اس سلوک کے ذریعے سے میں نے تو بہت سمجھایا تھا ان لوگوں کو نہیں مانے وہ لوگ تو جو دشمن سماج میں ہیں آپ ایسا سلوک میرے ساتھ کر کے انہیں خوش نہ کریں فلا دشمی الدا ولا قومی اور میرا شمار آپ ظالموں میں نہ کریں جنہوں نے بجڑے کی عبادت کی میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا ان کو نہ میں راضی تھا نہ میں نے اجازت دی نہ میں نے ان کو حکم دیا اس کا میں نے روکنے کی کوشش کی وہ نہیں مانے آپ ان پر غصہ ہو رہے ہو ان کی شر کی وجہ سے آپ میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو مجھے بھی ان کے ساتھ جمع کرتے رہے ہو نہیں میں ان کے ساتھ نہیں تھا میں الگ تھا مجبوری تھی لیکن میں ان کے ساتھ نہیں تھا ولا تجالنی والمین مجھے ظالموں کے ساتھ مت جمع کر دیجیے تو یہ سورت العراف میں, آیت نمبر 150 میں بات موجود ہے تو دشمن کا خوش ہونا بھی ایک عذیت ہوتا ہے اللہ تعالی سے جو دعا مانگی جا رہی ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ اتنی زیادہ حدیث ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ درس میں حدیث نمبر بائیس رسا ربی اللہ نبی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله, لقد سأل الله بسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان بريدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم سسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں کہتے سنا یعنی دعا میں یوں کہتے سنا اللہمہ انی اس الكا بے انى اشہد اللہ ميں جو گواہی دیتا ہوں اس گواہی کی بنا پر اس گواہی کے ذریعے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں انکا انت اللہ وہ گواہی کیا ہے انکا انت اللہ کہ تو ہی حقیقی معبود ہے اللہ یہاں پر بطور صفت بھی کہا جا سکتا ہے انکا انت اللہ خبر ہے وہ اللہ تو ہی اللہ ہے یعنی تو ہی حقیقی معبود ہے اللہ انت تیرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو عبادت کا مستحق ہو الاحد تو یکتا ہے ایک ہے اسمد تو اسمد ہے اللذی لم يلد ولم یولد وہ جو لم یلد جس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی اور ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکل لہو کفون احد اور کوئی نہیں جو اس کا ہمسر اس کی برابری کا اس کے بسل اس کی طرح اس کے برابر ہو فقال لقد سأل اللہ بسمہ اللہ اذا سئل بہی اعطا و اذا دعی بہی اجاب اس شخص نے اللہ تعالی سے اللہ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ اگر جب بھی اللہ تعالی سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا جائے اللہ ضرور عطا کرتا ہے اور دعا کی جائے تو ضرور قبول کرتا ہے امام آب ابو داؤد ترمدی ابن ماجہ اور نصی اربعہ جب کہیں ابن حجر تو سمراد چاروں سنن والے ہوتے ہیں ابو داود ترمدی نس ابن ماجہ وسحا ابن حبان اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے سب سے پہلا حصہ دعا کا ہے اللہ کا بھی اللہ میں سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں سوال کرنا عربی زبان میں مانگنے کو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر سوال کرنا عموماً ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے وہ بھی اصل میں جواب مانگنا ہوتا ہے اور سوالی ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو سوال کرنا جو ہے سائل ہم کہتے ہیں مانگنے والا تو اللہ اسلو کا بھی ان اشحد یا بی انی اشهد جو ہے سوال کی بنا ہے میں کیوں سوال کرتا ہوں کس بنیاد پر سوال کر رہا ہوں اس بنیاد پر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس بنیاد پر میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں شیخ ابن عوفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا الذی سمعہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما هو التوسل فقط ولم یذكر ولم یذكر فی الحديث ماذا سال الرجل کہتے ہیں کہ یہ جو پوری دعا ہے اس میں بس توصل کا ذکر ہے یہ جو ہے کہ اللہ میں تج سے مانگتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں تو میں گواہی دیتا ہوں یہ میری نیکی ہے میں اس نیکی کے وسیلے سے تج سے سوال کر رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے توصل ہے نیک آمال سے اللہ سے دعا کرنے میں وسیلا اختیار کرنا مشروع ہے تین صورتیں اس میں جائز ہیں ایک اللہ کے اسما و صفات کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے دو اپنی کسی نیکی کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے اپنی نیکی دوسرے کی نہیں دادا جان ہمارے بہت قاری صاحب تھے تو ان کی قرت کے وسیلے سے نہیں اپنی نیکی اور تیسرا یہ کہ انسان کسی نیک انسان سے جس کی موت نہیں ہوئی ہے اس سے گزارش کرے کہ میرے لیے دعا کرے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے اور آپ سے گزارش کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں تو یہ تینوں صورتیں ہیں تو یہاں پر پہلی دونوں صورتیں اس میں آ رہی ہیں اسی اسم کا ذکر آخر میں بھی آ رہا ہے لیکن شہادت کا وسیلہ بندہ لگا رہا ہے اللہ مین اسلو کا بے ان اش حد بے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بنا پر اللہ میں تج سے سوال کر رہا ہوں تو اپنی گواہی جو کہ بندے کا ذاتی عمل ہے اس گواہی کا وسیلہ بنا کر اپنی نیکی کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے اور پھر وہ جو گواہی ہے اس میں اللہ کے اسما بھی ہیں الحد السمد اللہ کے اسما ہے اس کی صفات ہیں یعنی جس میں اللہ کے اسماء مثال کے طور پر احد اور سمد ہے اور اللہ یو الدو یق یہ اللہ کی صفات ہیں صفات سلبیہ ہیں اور صفاتیں صفات ہے تو بوتی ہے تو یہ تفسیر اس میں ہم نہیں جائیں گے کسی جی اللہ درس میں ہم دیکھیں گے اسما صفات کے قواعد کے تعلق سے تو یہ بہت پیاری حدیث ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو یہاں پر بات کہنے کی یہ ہے شیخ ابن عفیمین رحم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعا میں صرف وسیلے کا ذکر تو ہے مانگا کیا اس کا ذکر نہیں ہے اس بندے نے اللہ سے مانگا کیا نہیں اس میں صرف یہ کہ اللہ میں تج سے سوال کرتا ہوں یہ وسیلہ میرا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن کے آگے جو کہا وہ کہا قرآن کریم میں بھی اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابراغ سورہ آل مران آیت نمبر ایک سو ترانوین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دعا میں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا اننا سمعنا منادیاً ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا جو ایمان جو کے لئے ندا لگا رہا تھا کیا کہہ رہا تھا رب بربکم یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اللہ کا نبی اللہ کے دین کا دائی ہم نے اس کو پکارتے ہوئے سنا کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ فآمننا پس ہم ایمان لے آئے ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے اور اب بنا لنا تو اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے یہ جو فا آ رہا ہے یہ پچھلے پر مبنی ہے کہ ہم ایمان لے آئے تو اب تو بھی ہماری مغفرت کر دے تو اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالی سے اس کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے اور اب بنا لنا دونوں بنا تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مفرت کر دیں وہ کفران نہ سی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیں وہ توفنا ابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے کر ان کے ساتھ جمع کر دے ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر سر عال عمران آیت نمبر ایک تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا رہی ہے تو ایمان بندے کا عمل ہے اور اپنے عمل کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ کوئی آدمی کہ اللہ میں نے فلاں فلاں چیز کی ہے اور اللہ اس بنا پر میری فلاں دعا کو قبول کر لے یا فلان چیز مجھے عطا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی و وسیلے میں سے آتا ہے دعا کے الفاظ میں آپ دیکھیں انت اللہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کی انت اللہ تو ہی اللہ ہے اللہ الہ۔ حقیقی معبود سچا نابود میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الاحد تو یکتا ہے ایک ہے منفرد ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے حقوق میں تو ایک ہے کئی نہیں ایک ہے تین میں کا تیسرا نہیں بلکہ تو ایک ہے اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ذات و صفات میں تو یکتا ہے اسمد اسمد اس کے تعلق سے آپ دیکھیں شیخ ابن عطیمین کہتے ہیں کہ اجمع, اجمع ما قیل فی معناہ انہو الكامل فی صفاتیہ اللذی افتقرت الیہ جمع مخلوقاتی ہیں وہ ذات جو اپنی صفات میں کامل ہو اور ساری مخلوقات جس کی محتاج ہو وہ جو اپنی ذات میں کامل ہو سارے نقائص سے پاک ہو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج. تو اس کو کہتے ہیں اسمد تو تو اسمد ہے احد ہے, ہے. یکتا ہے کسی کا محتاج نہیں سب تیرے محتاج ہیں اور تو کامل ہے کوئی عیب تیری ذات میں نہیں تیری سفات میں نہیں لم ولم یولد وہ ذات جس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا اور ولم یولت جو کسی سے پیدا نہیں ہوا ولم یق کفون احد اور کوئی نہیں جو اس کے ہمسر ہو برابر ہو اس دعا میں آپ دیکھیں گے اللہ کی صفات دو قسم کی ہوتی ہیں ثبوتی اور سلبی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دو اعتبار سے کرایا ہے ایک تو وہ کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایسا ہے جس میں اللہ کا ایسا ہونا بتایا گیا ہے اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے اللہ تعالیٰ احد ہے یکتا ہے منفرد ہے اور دوسری دوسرا طریقہ قرآن کریم میں احادیث میں بھی اللہ کے تعارف کا اللہ کے بارے میں بتانے کا یہ اللہ ایسا, اللہ ایسا نہیں ہے اللہ ایسا نہیں اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اللہ بھولتا نہیں ہے اللہ تعالی تھکتا نہیں ہے اللہ عاجز نہیں ہے تو منفی طریقے سے اللہ کا تعارف کرانا کہ اللہ کے بارے میں عیوب کا انکار کرنا تو یہ دونوں طریقے اس دعا میں جمع ہیں کہ تو اللہ ہے حقیقی معبود ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو احد ہے سمد ہے یہ ثبوتی طریقہ ہے کہ اللہ احد اور کہ اللہ ایسا ہے پھر آگے کیا ہے لم یلد ولم یولت اللہ لم یلد ولم یولد جو کسی سے پیدا نہیں جو جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور جو کسی سے پیدا نہیں ہوا یہ منفی طریقے سے انکار ہے اس میں اللہ کا کسی سے پیدا ہونا یا اللہ سے کسی کا پیدا ہونا ولم یق اللہ <وَنْأَحَد> اور جیسا کوئی نہیں ہے تو اس میں نفی ہے نفی ہے انکار ہے انکار ہے تو اس طرح سے بھی اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کو سلبی طریقہ کہتے ہیں یہ سلبی صفات ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا دونوں طرح سے تعارف اس میں کرایا گیا ہے تو یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ دی, تو نے ایسے اس شخص نے ایسے طریقے سے اللہ سے دعا کی یا ایسا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے ایسے نام کے وسیلے سے اللہ دعا اللہ سے دعا کی ہے اللہ دی اذا سئل سب اعطا و ادا دبی عجاب کہ جب اللہ سے اس نام کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے اور سے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول کرتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعال اور دعا الگ الگ ہیں کیا علماء کہتے ہیں کہ ہاں سوال اور دعا الگ الگ ہیں شیخ حیمی وفیمی رحم اللہ فرماتے ہیں والفرق بين السؤال والدعاء ان الدعاء لا ان ان تناجی اللہ عز وجل والسؤال ان تطلب منہ شیئن کہتے ہیں کہ سؤال اور دعا میں فرق ہے اللہ سے سوال کرنا اللہ سے دعا کرنا دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے دعا یہ ہے کہ تو اللہ سے مناجات کرے اللہ سے کچھ بات کرے اللہ کو پکار کے اللہ سے کچھ کہے یہ دعا ہے مانگے یا نہ مانگے دعا ہے سوال خاص ہے دعا میں سے دعا عام ہے سوال خاص ہے سوال میں کچھ مانگنا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ جیسے کہتے ہیں فیدا کل تھا اللہ عماد دعا پہا دعا اغفر لی سوال جب تو اے اللہ کہتا ہے تو یہ دعا ہو جاتا ہے اور جب تو کہ اللہ میری مغفرت کر دے میری مغفرت کر دے یہ سوال ہے جیسے کوئی آدمی کہ اللہ تو رحیم ہیں تو بصیر ہے تو سمی ہے تو کریم ہے تو وہ ہے تو بندوں کو عطا کرتا ہے مایوس نہیں کرتا ہے تو بندوں کی نصرت کرتا ہے یہ کیا ہے مانگ تو نہیں رہا کچھ بھی تو کیا دعا نہیں ہے یہ دعا ہے کیونکہ اللہ کو پکار رہا ہے ابھی سوال شروع نہیں کیا اس نے مانگنا شروع نہیں کیا ہے بس اللہ کو پکار رہا ہے تو یہ دعا بن گیا پھر دعا کا ایک خاص حصہ ہے جس میں بندہ اپنے لیے مانگتا بھی تو اے اللہ تو مجھے محروم مت کر میرے رزق میں برکت دے اللہ تم مجھے آفتوں سے بچا لے مجھے صحت دے میرے علم میں میرے دین میں ایمان میں تبواہ میں برکت دے یہ جو اب مانگنا شروع کیا اس نے اس کو سوال کہتے ہیں تو حدیث میں کیا ہے اللہ کو پکارے اللہ دعا سنتا ہے اس کی قبول کرتا ہے اس کی دعا کو اس کا اس کا پکارنا اللہ کو مقبول ہوتا ہے آجر ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور جب مانگتا ہے تو اللہ تعبی کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی دونوں باتیں آئی ہیں جیسے مثال کے طور پر ینزل تبارک و تلا کل اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات دنیا جب آخری تہائی حصہ رات کا بچ جاتا ہے مغرب سے کے فجر تک آپ تین ٹکڑے کر دیں رات کے آخری جو ٹکڑا تیسرا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے یقول فیبلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے کہ مجھ سے دعا کریں کہ میں اس کی دعا قبول کروں تو یہ ہوا دعا قبول کرنا میں ہوں کون ہے جو مجھ سے سعال کریں مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں دیکھیے دعا کے بعد یعنی اکسلخا صلی اللہ عام اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے بعد سوال کا ذکر ہو رہا ہے یعنی دونوں کو الگ کیا گیا کیونکہ پکارنے والا اللہ کی ہم تو ثنا کے طور پر بھی پکار سکتا ہے اللہ کو اللہ کے کا ذکر کر رہا ہے کون ہے کہ جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں اور قبول کروں کون ہے کہ مجھ سے دعا کریں کہ میں سوال کریں کہ میں اسے عطا کروں میں استا فرو کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کریں کہ میں اس کی مغفرت کروں تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری حدیث کتاب التحجد حدیث نمبر 1145 صحیح مسلم کتاب سلاق المسافرین حدیث نمبر 758 تو ان اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور سوال دونوں الگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اور مزید احادیث جو ہے ہماری انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ یہ مکمل ہو۔ آ, اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے بولنے کو قبول فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کا اور اجر ثواب میں زیادتی کا ذریعہ اس کو بنائیں اقول ھذا واستغفر الله لی ولکم اللہ رب العامین شیخ محترم کچھ دعاء خیر فرمائے میری اپ لوگوں سے گزارش ہے درخواست ہے کہ یہ جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں دعاؤں کو اپ لوگ یاد کر لیں جنہیں یاد ہیں الحمدللہ اور جنہیں یاد نہیں ہے میں تمام مسلمان بھائیوں سے تمام مشارکین اور مشاہدین سے عورتوں سے خواتین سے خاص طور سے ہمارے جو دعات ہیں متعنین ہیں بطور خاص ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ ساری دعائیں یاد کر لیں اگر دعائیں یاد کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا مقصد پا لیا بڑی کامیابی الحمدللہ ہم کو مل جائے گی آپ کو ملے گی سب سے پہلے لیکن آپ شیخ محترم کے درست کو سن کر کے ہمارے ذریعے سے اگر یاد کریں گے ہماری یاد دہانی سے یا شیخ کی یاد دہانی سے تو ہمیں بھی ان شاء اللہ عجر مل جائے گا تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ساری دعائیں آپ لوگ یاد کر لیں یہ سب دوا ہیں یہ سب علاج ہیں شفا ہیں بیماریوں کا اور مصیبتوں کے لیے دوائیں ہیں یہ سب یہ اس لیے ساری دعائیں یاد رکھ لیں کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عامین جزاک ملاخیر اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کثرت سے آپ لوگ شرکت فرمائیں دوست اب آپ کو لنک بھیجیں ان کو بھی شریک ہونے کے لیے کہیں کیونکہ الحمدللہ بڑی پیاری پیاری قیمتی بات ہے اس سائٹ سے یا اس چینل سے یا اس گروپ سے آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں تو آپ تمام لوگ زیادہ زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریں پہنچائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دامیں ہم شیخ کے بےحد میں شکر گزار ہیں اور شیخ کے ممنون ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں بہت ہی اہم باتیں ان احادیث کی شرح میں ہمیں مرحمت فرماتے ہیں اللہ شیخاط الامن اللہ خیر مبارک اللہ فیکم و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ